ہمارے پیارے غلام رسول بھائی کا سوال ہے حضرت صاحب کہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے کیا جنت کا حصول یعنی مانگنا ضروری ہے یا رضائے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنا زیادہ بہتر ہے یا جنت کا حصول مانگنا زیادہ بہتر ہے اس بارے میں بتا دیجئے جزاک الق ہے جی یہ اپنے اپنے مقام کی بات ہے کچھ لوگوں کا وہ مقام ہے کہ وہ جنت کو خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں جیسا کہ بشرے حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کسی نے خواب میں دیکھا تو ان کو پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تو کہا اللہ جل مجالکریم نے مجھے جنتوں میں بھیجا ہے اور اپنی خاص رحمت میں رکھا ہوا تو پوچھا کہ معروف کرخی کا کیا حال ہے تو آپ نے سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک تو نظر نہیں آتے اس سے بھی آگے چونکہ حضرت معروف کرخی حضرت بشرآبی کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے رب کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے لہذا اللہ نے ان کو اپنی خاص رضا عطا فرمائی ہوئی ہے تو یہ بڑا ایک مقام ہے حضرت سینہ شیخ عبد القادر جیلانی عورت عنہ کے بارے میں ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے تو دنیا کو تین طلاقیں دے اور جنت تیری غلام باندھ جائے گی یادمہ باندھ جائے گی تین طلاقیں دینے کے بعد جیسے عورت کو تین طلاقیں دیتی ہیں تو وہ مر پر حرام ہو جاتی ہے تو عورت تو دنیا کو اس طریقے سے تین طلاقے دے تو تجھ پر حرام ہے اب جنت تیرے قدمے میں ہوگی اب اگر تج جنت کو تین طلاقے دے تو اللہ جل مجد الکریم تجھے اپنی رحمت خادثہ میں لے لیں گے اور اللہ کی رضا تجھے مل جائے گی تو یہ بہت اونچا مقام ہے ہم تو اگر جنت کے حصول کے لیے بھی کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے جنت کو چھوڑ کے آگے رائے کے لیے کرنا یہ بہت اونچا مقام ہے ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہم جنت کے حصول کے لیے بھی کریں چونکہ رب نے یہ بھی کہا تو ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے